بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمدل اللہ و نَستعین ہُو و نستفر ہُو و نود من شرور انفصینہ وَََََََََ من سيت عمل فلاں و ميدل فلاح و اشحد اللہ وحدہ شريق و اشد الحمدن ابدول قربانى کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں سابقہ مجلس میں آج کی اس مجلس میں قربانی کرنے اور کروانے والوں کے بارے میں چند اہم مسائل کا ذکر کروں گا انشاءاللہ اللہ پہلی چیز یا پہلا مسئلہ جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو قربانی کرنے سے پہلے اس شخص کا بغیر ضرورت کے اپنے جسم سے کوئی بال کاٹنا یا اکھھیڑنا یا ناخن کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے ایمان والوں کی والدہ محترمہ ام سلمہ ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد اراد ان کم فلا یہ مسا منشاری و من بشری ہی شعی جب دس دن یعنی ذی الحج کے پہلے دس دن آ جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جسم کو مت چھوئے صحیح مسلم کتاب الداحی باب سات اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بالوں اور جسم کو مت چھوئے اب بالوں اور جسم کو مت چھونے کا کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد لی جاتی ہے اس سے کیا سمجھا جانا چاہیے تو بجائے اپنی عقل دانیوں کو زحمت دینے کے بہتر اور افضل اور ایمان اور آخرت کی حفاظت والا راستہ یہی ہے کہ ہم نبی علیہ اللہۃ والسلام کی تعلیم اور ان کی دی ہوئی تربیت میں ہی دیکھیں کہ اس سے کیا مراد لی انہوں نے صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث کی دوسری دو روایات ہیں جو یہیں پہ اسی جگہ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نقل کی ہیں ان دو روایات میں ہمیں اس حکم شریف کی تفصیل مل جاتی ہے یہ بھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اذا دخل عشر و آئندہ فلاں یا خدنا شا رن ولا یلنا دوفرن جب دس دن یعنی دل حج کے پہلے دس دن آ جائیں اور کسی کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو اور وہ اسے قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں میں سے بالکل کچھ نہ لے یعنی کوئی بال نہ کاٹے اور ہرگز اپنے ناخن نہ کاٹے اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا رائے تم ہلال دل حجا و ارادہ کم ایودا ہی فلیم انشاری و اذافری ہی جب تم لوگ دل کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے رکا رہے یعنی ان کو نہیں کاٹے ان احکام میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں یعنی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے یہی حکم ہے ان تمام احکام کی موجودگی میں قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے بغیر ضرورت کے اپنے جسم سے کوئی بال یا ناخن نہ کاٹے ہاں کسی ضرورت کی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے ماہ ذیل حج کے مضامین کے سلسلے میں پہلے مضمون میں میں نے دین کے بنیادی احکام میں جس حکم کی تفصیل بیان کی تھی یہ اجازت بھی اسی قاعدے اور قانون کی بنیاد پر ہے تفصیل کے لیے اس مضمون کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ میں بات کو طوالت سے بچانے کے لیے اس طرف نہیں جا رہا مختصراً صرف اتنا کہا ہے اور انشاءاللہ اللہ اس وقت اتنا ہی کافی ہے یوں بھی اس مسئلے کے بارے میں فقہ کرام میں سے کچھ نے عام اجازت ہونے کی بات کی ہے اور کچھ نے اسے صرف استحباب کے درجے پر ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور ان کے پاس بھی ایک معقول دلیل ہے لہٰذا میانا روی کے مطابق یہی کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی شرعی ضرورت کے بغیر ہی اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے نہ نوچے نہ وہ او اور نہ نا ہی ناخن کاٹے یا تراشے اس معاملے میں قربانی کرنے کروانے والوں کے بارے میں چند بے بنیاد باتیں چند عجیب و غریب اور بلا دلیل یا غلط فہمیوں پر مبنی فتوے سنائی دیتے ہیں عام طور پر اور کچھ ایسے کام کیے اور کروائے جاتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں آئیے ذرا مختصر طور پر ایسے فتووں کو جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا ایسے فتوا جات ہیں ایسے فتوے ہیں جو عام طور پر غلط فہمیوں کی بنیاد پر بغیر کسی دلیل کے لوگوں میں پھیل چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام غلطیوں کی پہچان کرنے کی ان سے بچنے کی ان کی اصلاح کرنے کی عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے بھی ان کی اصلاح کا سبب بنائے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہی سنی لکھی پڑھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت یا بھول یا غلطی کی وجہ سے حتیٰ کہ اگر جان بوجھ کر بھی اپنے جسم کا کوئی بال کاٹ لے یا اکھھیڑ لے یا ناخن کاٹ لے تو اس پر فدیہ یا جرمانہ ہو جاتا ہے یہ فتویٰ بلا دلیل ہے ایسے فتوی کی کہیں کوئی دلیل نہیں نہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مبارک میں نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ میں جی ہاں اگر کسی نے ایسا کیا یا کسی سے ایسا ہو گیا تو وہ توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے یعنی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مفرت طلب کرے اور اپنے معمول سے بڑھ کر جسمانی طور پر مالی طور پر نیکیاں کرے کیونکہ اللہ جع کا فرمان ہے کہ فعین الحسناتی یودہبن سیاحت <السَّيِّات> یقیناً بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں صورت آیت نمبر 114 یعنی نیکیاں برائیوں کے کفارے کا سبب بن کر یا نام عمال میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں لہذا اگر کسی سے ایسا ہوا وہ توبہ کرے استغفار کرے اور اپنی نیکیوں میں کثرت کرے جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی دوسرے دوسری بات یا دوسرا فتوہ یہ کہ کوئی شخص حج کے مہینے میں اگر کبھی کسی شخص ایسا ہو کہ وہ حج کے مہینے کے دوسرے تیسرے یا پہلے دس دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کا ارادہ کر لے اور اس ارادے سے پہلے وہ اپنے بال یا ناخن کاٹ چکا ہو تو اسے یہ کہا یا سمجھایا جاتا کہ اب تم قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے چاند نکلنے کے بعد بال یا ناخن کاٹ لیے لہذا اب تم قربانی نہیں کر سکتے یہ بات بھی ابھی ابھی اوپر بیان کی گئی یہ شریفہ کے خلاف ہے چائقہ کہ اس بات کی کوئی دلیل ہو دلیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک صحیح دلیل کے خلاف ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ احادیث بتائی گئی جن میں صاف صاف فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ارادہ کر لے تو اس کے بعد ذی کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی کے پاس قربانی ہے اور وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے بعد اس پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال کاٹے نہیں نوچے نہیں وہ او نہیں اور اسی طرح اب ناخن نہ ہی کاٹے نہ ہی وہ نہ ہی ان کو تراشے قربانی کرنے قربانی کا ارادہ کرنے والا شخص ان احکام کا پابند ہو جاتا ہے ارادے کے بعد اس سے پہلے نہیں لہذا یہ فتویٰ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے اس کا ارادہ ہی نہیں اور وہ یکم ذی الحج کے بعد دو تین تاریخ کو اپنے بال ناخن کاٹ لیتا ہے اس کے بعد اس کو کسی وجہ توفیق ملتی ہے کہ وہ قربانی کر سکے یا ارادہ کرتا ہے کسی بھی سبب سے وہ پہلے اس کا ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ بال وغیرہ کاٹنے کے بعد اس کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے والے معاملات جو اس نے پہلے بال کاٹ لیے ناخن کاٹ لیے وہ اس کی نافرمانی میں شامل نہیں ہوتے اب آئیے ایک اور تیسری بات کی طرف عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قربانی کے لیے کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیتے ہیں یا کسی کو کہہ دیتے ہیں وصیت کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کروا دیجئے گا کر دیجئے گا اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ناخن کاٹ نہ نا کاٹنے یا بال نہ کاٹنے کی حکم کی پابندی وہ شخص کرے گا ہم نہیں اور بڑے آرام سے اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں داڑھی وغیرہ کاٹتے تراشتے ہیں ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے اور یہ عمل بالکل غلط ہے کیونکہ بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم اس کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے یعنی جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے نہ کہ اس کے لیے جو اس شخص کی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہے یا کروا رہا ہے یا اس کا گوشت وغیرہ تقسیم کر رہا ہے وہ شخص پابند نہیں ہے اس پابندی کا بلکہ وہ شخص پابند ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے یہ اسی طرح کا ایک ہیلا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے اور رہا معاملہ داڑھی مونڈنے کا یا جائز حد سے بڑھ کر چھوٹی کرنے کا یا اس میں خط وغیرہ نکالنے کا تو یہ کام یا ان سے ملتے جلتے دیگر کام گناہ کے زمرے میں آتے ہیں یہ سراسر گناہ ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی عملی فعلی سنت مبارکہ کے خلاف ہے اور یہ بات طے شدہ حق ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے اور داڑھی کو اس کی قدرتی حالت پر برقرار رکھنا بھی انہی احکام میں سے ایک ہے اب آتے ہیں ایک اور بات پر یہ چوتھے نمبر کی بات ہے ہمارے اس بیان میں کسی خاندان کا بڑا جب قربانی کا ارادہ کرے تو باقی گھر والوں کو بھی بال یا ناخن کاٹنے یا تراشنے سے روک دیا جائے تھا. یہ سمجھتے ہوئے کہ گھر والے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بھی قربانی میں شامل ہیں لہذا یہ بھی اس پابندی کے پابند ہیں یا یہ سوچ کر کہ یہ لوگ بھی قربانی کے کاموں میں شامل ہوں گے لہذا یہ بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے یہ بھی ایک ایسا فتویٰ ہے جس کے لیے دین میں کوئی دلیل نہیں ہے پانچویں نمبر پر قربانی کے جانور کو کسی میت کے اسالے سواب کے لیے خاص کرنا یہ سوچ یہ خیال یہ فتویٰ بھی ایسا ہے جس کے لیے ہمارے دین میں ہماری شریعت میں کوئی دلیل نہیں چھٹی بات قربانی کرتے ہوئے جانور کی پیٹھ یا جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے بغیر ہی یہ کہنا کہ یہ قربانی فلاں کے نام کی ہے اے اللہ اس کا سواب فلاں کو پہنچا دے اور بسا اوقات تو چھری چلانے والے صرف اس بات کا ہی اعلان نہیں کرتے وہ شخص جو جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے وہ صرف اس بات کا ہی اعلان نہیں کرتا کہ یہ جانور فلاں فلاں کا ہے بلکہ اور بہت کچھ بھی ساتھ کہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بری بات گناہ آلود بات اور انتہائی خطرناک بات وہ یہ کہ چھوری چلاتے وقت یہ اعلان تو کیے جاتے ہیں کہ یہ جانور فلان کی طرف سے ہے اس کا ثواب فلان کو پہنچایا جا رہا ہے گویا کہ معاذ اللہ معاض اللہ ثواب پہنچانا ان کے اپنے اختیار اور بس کی بات ہے اور معاذ اللہ ماض اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صرف پیغام رضا ہے ڈسپیچر ہے جیسے یہ کہیں گے ویسے وہ کر دے گا اس اعلی ثواب کے بارے میں الحمد للہ ایک کتاب الگ سے مکمل ایک کتاب لکھ کر نشر کی جا چکی ہے جو کتاب و سندر ڈاٹ کام پہ میسر ہے ہمارا موضوع اس وقت اِس والاب نہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چھری چلانے والے صاحب چھری چلاتے ہوئے اس بات کا اعلان تو خوب زور و شور سے کرتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے اس کا ثواب ہے اللہ فلاں کو پہنچا دے اور چھری پھیر دیتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے ذبح کرتے ہوئے تو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر کاٹ دیا جاتا ہے اگر بھول سے ایسا ہو تو اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن یہ بات آسانی سے مانی جانے والی ہے نہیں کہ ذبح کرتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی نیت کا اعلان کرنا یا کروانا تو یاد رہتا ہے مگر اللہ کا نام لینا یاد نہ رہے خیر دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے کس سے کون سا کام آمدن ہو رہا ہے اور کس سے کون سا کام بغیر قصد اور ارادے كی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ حساب کتاب فرمائے گا ہم میری اس بات کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز یہ یہ, یہ عمل جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس طرح کے اعلان کرنا یہ سراسر غلط چیزیں ہیں ان کا ہمارے دین میں کوئی تعلیم نہیں کوئی تربیت نہیں اس معاملے میں اور کسی بھی قسم کی ہدایت نہیں دی گئی یہ کام کرنے کی نہ ہی ایسے کام کرنے کی ایسی سوچ رکھنے کی کوئی دلیل ہمیں میسر ہے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا سامعین اچھے طریقے سے بھائیو بہنو یاد رکھیے یقین رکھیے کہ کسی کو سواب اور اجر دینا اور اس ثواب اور اجر میں کسی کو شامل کرنا وہ ثواب اور اجر کسی تک پہنچانا صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے اور اللہ سبحانہ ہو تعالی کسی کے حکم یا ارادے کا پابند نہیں جل اعلیٰ پہلے گزارش کی ہے پھر سے کہتا ہوں کہ میں اس مضمون پر میری ایک کتاب اِسال ثواب اور اس کی حقیقت برقی نسخہ اس کا نشر ہو چکا ہے کتاب و سندر ڈاٹ کام پر وہاں سے آپ لے کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس کے لیے بڑا آپ کو اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے میں مددگاری ملے گی اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا واپس آتے ہیں ان باتوں کی طرف تو ساتویں نمبر کی بات یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انسان اپنی کمائی پر توجہ دیے بغیر اگر حرام کما رہا ہے تو اس حرام سے بھی وہ قربانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری یہ قربانی میرے لیے کسی خیر کا ثباب ہو جائے گی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے حرام مال سے قربانی کرنے کا قربانی کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں سوائے دنیا کے دکھاوے کے کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا صحیح مسلم کتاب زکارت باب انیس لہذا اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حرام مال کے استعمال کو صرف غلطی نہیں کہا جا سکتا بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے خاص طور پر جب حرام مال سے قربانی کرنے والا یا حرام مال کو کسی اور بھی ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال قبول نہیں فرماتا تو اس کے خرچے کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ہونے والا وہ دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے کر رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے جب وہ جانتا ہے کہ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور وہ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کچھ لوگ حرام مال سے جان چھڑانے کے لیے اسے اللہ کی راہ میں کسی نیک کام میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی حرام مال ہے تو وہ اس کو بالکل ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دے کسی نیک کام میں لگا دے اللہ کی رضا پانے کے لیے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ علماء کرام کی طرف سے ایسا کرنے کا فتویٰ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ یقیناً اس کا وہ حرام مال اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے گا اللہ حرام قبول کر لے گا بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس طرح یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حرام کمانے کے گناہ کو معاف فرما دے اور وہ حرام مال کسی اور مزید دوسرے حرام کام کا سبب نہ بن سکے اس لیے نہیں کہ اللہ حرام قبول فرما لے گا اللہ کے اپنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر کروا دی کہ ان اللہ طیبن لا قبل الا طیبن اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا اس خبر کے بعد اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی اس طرح کسی شخص کا حرام مال سے جان چھڑوانے کے لیے اس کو نیک کام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ حرام اس کا قبول کر لے گا تو یاد رکھیے یہ فتویٰ علماء کرام کی طرف سے اس امید کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے حرام کمانے کے گناہ کو معاف کر دے کہ اس نے حرام کو اپنی دنیا کے لیے اپنی ذات کے لیے یا اپنوں کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو خرچ کر دیا اپنے پاس نہیں رکھا اپنے کاموں میں نہیں لایا اور وہ حرام پھر مزید کسی اور حرام کا سبب نہیں بن سکا تو شاید اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے حرام کمانے کے گناہ کو مع فرما دے امید کی جا سکتی ہے یقینی بات نہیں آٹھویں بات یہ کہ قربانی کرنے کی مالی استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرنا یعنی کچھ لوگوں کے پاس مالی استطاعت ہوتی ہے وہ مالی طور پر پوری طرح سے اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ قربانی کوئی فرض تو ہے نہیں قربانی نہیں کرتے یہ سراسر غلط بات ہے جب کسی کے پاس اپنی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کر کے اچھے طریقے سے اور ان کے لیے آنے والے قریبی وقت کے لیے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس کے پاس مال ہونے کے بعد بھی اگر قربانی کرنے کے لیے مال بچتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے نویں بات پیسے بچانے کی خاطر یا نام کمانے کے لیے دکھاوا کرنے کے لیے کہ فلانے بھی قربانی کی ہے جیسا تیسا بھی جانور ملے لے کر قربان کر دینا یہ بھی سراسر غلط بات ہے ایک گناہ کی بات ہے قربانی کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کی کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں قربانی کے مسائل میں اگر وہ پوری نہیں ہوتی جیسا تیسا بھی جانور پکڑ کے قربان کر دینا بالکل نبی علیہ السلات کے ان احکامات کی خلاف ورزی ہے گناہ ہے دسویں بعد کے سارے کا سارا گوشت بانٹ دینا یا سارا ہی اپنے لیے رکھ لینا یا, یا صرف اپنے خاص لوگوں میں بانٹنا خاص طور پر ایسے لوگوں میں جنہوں نے خود بھی قربانی کی ہو اور غریبوں کا خیال نہ کرنا یہ سب کے سب کام غلط ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانیاں ہیں گیارہواں کام جانور قربان کرنے کی بجائے اس کی قیمت ادا کرنا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی آج لوگوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے پیسے دے دیں تو ان کا یہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے گا اور وہ جانور قربان کرنے کی بجائے اس قربانی کے جانور کی جتنی قیمت بانٹ دیتے ہیں پیسہ نقد تو ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی سوچ لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے ہر ایک کام کا قیامت کے بعد کا ازلسلے کے اب تک ہر ایک کام کا مکمل یقینی علم ہے اور اس وقت بھی تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت نازل فرما رہا تھا اور اپنے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی شریعت سے متعلق احکامات صادر فرماتا تھا تو اللہ جلّہ وعلا نے قربانی کی جگہ پر نقد دینے کے بارے میں نہ ہی خود اور نہ ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی حکم کوئی تعلیم کوئی تربیت اشارتاً نہ ہی کنا دی ہے لہذا جانور ہی قربان کیا جانا درست ہے اس کی جگہ پر اس کی قیمت بانٹنا درست نہیں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دینا یہ بھی ایک غلط عمل ہے تیرواں نمبر پہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنا جانور کسی اور سے ذبح کروانا یہ بھی غلط ہے چودواں نمبر قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے پیڑ لے کچھ کھانا پینا قربانی کرنے والے کی بات ہو رہی ہے ذبح کرنے والے کی نہیں یعنی قربانی تو فرض کیجیے میری طرف سے ہو رہی ہے ذبح میرا چھوٹا بھائی کر رہا ہے تو پابند میں ہوں اس چیز کا کہ میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی لوں وہ میرا چھوٹا بھائی جو میری طرف سے ذبح کر رہا جانور وہ اس کا پابند نہیں ہے یعنی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس شخص کا یہ عمل کہ وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا پی لے یہ غلط ہے لیکن جو اس کی طرف سے قربانی کرے گا ذبح کرے گا جانور وہ شخص کھا پی سکتا ہے وہ اس کا پابند نہیں ہے پندرہ نمبر پر ہے کہ عید ملتے ہوئے ہم ایسے الفاظ ادا کر رہے ہیں جو الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے طرف سے ادا نہیں کیے گئے نہ ہی نبی علیہ السلۃۃسلام کی سنت مبارکہ میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ ہی آئمہ رحمٰ اللہ کے اقال و فعال میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے اس قسم کے الفاظ لوگوں نے اپنی طرف سے عید عید مبارک دینے کے لیے گھڑ لیے ہوئے ہیں ایسے الفاظ سے گریز کرنا ہی بہتر ہے اس کے معاملے بھی ایک مختصر سا پیغام میں کئی دفعہ نشر کر چکا ہوں مختصر سی بات یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ الجمعین جب عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ حمن ومن منکم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عمل قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے کچھ لوگ اس کے ساتھ نیک عمل کی دم چلا لگا لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے نیک عمل قبول فرمائے ارے بھائی اللہ قبول تو نیک عمل ہی فرمائے گا بد عمل تو اللہ قبول فرمائے گا نہیں تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے تو یہ ایک سمجھی سمجھائی بات ہے اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل ہی قبول فرمائے گا یہ الگ سے دم چھلا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو صرف عید مبارک عید مبارک کہنے کی بجائے یا کل عام عن تم بخیر کل و انت تیب عرب میں جیسے کہتے ہیں خوش آمد او نیا نیا سال مبارک اور اس قسم کی چیزیں ان سے ہزار درجے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ خوبصورت مختصر سی دعا ایک دوسرے کو دیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے سولہویں نمبر پر یہ بات کہ عید والے دن کو یا ذلحج کے ان دس دنوں میں سے کسی بھی اور دن کو یا ان کے علاوہ سال کے کسی بھی اور دن کو قبرستان میں یا کسی خاص قبر کی زیارت کے لیے خاص کر دینا قبرستان جانے کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے یا کسی ایک خاص قبر کی زیارت کے لیے خاص کرنا کہ اس دن کو اس قبر کی زیارت پہ جائیں گے تو کوئی سواب ہوگا یا صاحب قبر کو کوئی فائدہ ہوگا یہ بات بھی بلا دلیل ہے قطعا اس کی ہمارے دین میں کوئی دلیل نہیں ملتی سترویں نمبر پر عید ملنے کے نام پر حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے محرم و نامحرم کا فرق مٹا کر شرم و حیا کو رخصت کر کے غیرت و حمیت کا جنازہ نکال کر عید ملن اجتماع کرنا ملن پارٹیاں جن میں سب بھائی بہنیں دیور بھابیاں انکل آنٹیاں کزنس موجود ہوتے ہیں اور کسی شرعی حد کا خیال اور لحاظ کیے بغیر موجود ہوتے اور کہتے ہیں پردا تو نظروں کا ہوتا ہے گویا ان کی نظریں پاک ہیں اور جن پر سب سے پہلے پردہ کا حکم نازل ہوا تھا معاذ اللہ ان کی نظریں پاک نہ تھی کچھ ان سے بھی زیادہ مضبوط دلیل رکھتے ہیں اپنے طور پر اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ دل صاف ہونے چاہیے جناب گویا ان کے دل تو صاف ہیں اور معاذ اللہ جن پر سب سے پہلے پردے کا حکم نازل ہوا ان کے دل صاف نہ تھے اللہکوۃ اللہ بلّہ جن اللہ تو میرے بھائیو بہنوں یہ ابھی جن غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہت بہت غلطیوں میں سے چند ہیں ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام نظر آتی ہیں ان کو سمجھ کر انہیں غلطی پہچان لیجیے ان غلطیوں کو ان کو سمجھ لیجیے اور خود اپنے اعمال میں بھی ان کی اصلاح کیجیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیے اور ان کو سمجھائیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک غلطی جاننے پہچاننے کی اور اس سے بات رہنے کی اس کی اصلاح کرنے اور کروانے کی توفیق قطع فرمائے اگر کسی کو ان باتوں میں سے کوئی مزید وضاحت درکار ہو تو بلا تردد مجھ سے طلب فرما سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نوازش ہے اللہ کی کہ اگر وہ مجھے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی رہنمائی کا سبب بنا لے اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے اور ہمارے گناہ مع فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ